الرحمن الرحیم اللہ ماء اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم <سلام> ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مترسک میں موجود ہاں خارم مغانو صاحب کو شماسن باب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سے دس کتاب و میں سے باب نمبر چالیس باب المظاہرہ کے عنوان سے کل پہلا درس عالوں کو پہنچایا تھا پہلے در میں مظاہربہ یعنی کاشکاری کی تعریف ضرف کس کہتے ہیں اس کا عرد کیسے واندی جاتی ہے اور یہ عرد جو ہے اور یہ معاملہ شرن عرد لازم ہے یہ معاملہ جو ہے دونوں طرف سے راضی ہونے پر عرق کلیئر ہونے پر یا آج کل دسات کراتے ہیں ہاں جی تارین نامہ کر کے اس کے بعد جو ہے یہ عقت لازم ہو جاتی ہے ایک طرف اپنی طرف سے پھنسک نہیں کر سکتے ہیں کینسل نہیں کر سکتے ہیں جب تک دونوں طرف جو ہے اس کو کینسل کرنے پر راضی نہ ہو جائیں یا ایک ان میں سے فوج ہو جائے ورنہ کو پورا کرنے پڑتا ہے سال کے لیے یہ زراعت کا کاشکاری کا وقت ہوا ہے معاملہ ہوا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے طرف ان کو تو اس میں جو ہے فرمایا تھا کہ یہ شرائط تین شرائط ہیں ان میں سے پہلا شرائط جو ہے زمین سے حاصل ہونے والی فصل ہاں جی جو کہ ان دونوں کے درمیان مشترک طور پر ہوگا اور دونوں میں جو ہے دونوں کی شروعات میں جس طرح فیصلہ ہوا ہے اسی حساب سے تقسیم ہوگا ہاں جی اور لیکن ان میں سے جو ہے اس فصل میں سے کچھ ایسا ایک کو معین کریں بھئی اس کھیت کا اس ایسے سے آنے والے فصل مثلا کام کرنے والے کے لئے ہوگا یا مالک کے لوگ ہوگا باقی آپس میں تقسیم کریں گے باقی دونوں کے لئے ہوگا اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں جتنے بھی فصل آیا اس میں دونوں کا حصہ ہیں پھر جیسے ان کے لطے ہو گیا بھائی کام کرنے والے کو کتنا حصہ دینا ہے اس کو ملنا ہے آدھا آدھا کرنا ہے یا ایک کام کرنے والے کو ایک تہائی ملنا ہے ایک چوتھائی ملنا ہے ہاں جی وہ جیسے طوی ہوگی اسی حساب سے دینا اور دوسرا شرط جو ہے اس میں تعین مدت تھا ہاں جی مدت تو ہونا ضروری ہے ایک سال کے لیے عہد مظاہرہ جو ہے ایک سال کے لیے دونوں آپس میں کر رہے ہیں یا مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے زیادہ کم یا کہیں بھائی جو ہے یہ میرے کھیت پہ آپ زراعت کرو اور یہ جو ہے فصل کرنے تک جو ہے فصل پکنے تک یہ کھیت آپ کے ہاتھ میں ہوگا بولیں تو بھی صحیح کیونکہ ہر فصل کے پکنے کا ٹائم اور فن جو ہے معلوم ہوتے ہیں تیسرا جو ہے شرط جو ہے وہ سالس انجیکتکونز تیسرا یہ چونکہ وہ نفس خود زمین ہے ہاں جو دوسرے کے حوالے کرتے ہیں جس پر فصل کاش کرنا ہے وہ زمین کے لیے بھی شرائط ہے وہ زمین کے شرائط انداخون لارج یہ ہے کہ وہ زمین قابل تنلیل انتفاق ہے وہ زمین جو ہے قابل نہ ہو اس سے فائدہ اٹھا سکے اس میں بیج بو کے کوئی فصل کاش کرنے کے قابل ہو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بنجر زمین نہ ہو اب اس کو آباد کرنے پڑے نہ ایسا نہ اس زمین میں زراعت نہیں ہوتی زراعت کا معاملہ تیار زمین ہے کسی بھی فصل کے لیے فصل بویائی کے لیے تیار زمین ہے بس اس میں فصل بونا ہے باقی پانی شانی دینا ہے اور باقی اس کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتا تو لہٰذا تو اسری شرط جان تکن العرض قابل تعلیل انتفاط زمین جو ہے قابل انتفا ہو اسے اس سے منافع بخش ہو زمین اور قابل کاش ہو خوب یہ بات جو ہے یہ بھی ایک شرط میں شائق الماتے ہیں ولو نہ رب گل ہے آگے نیم اللہ حیثی سے اگر معین کرے زمین کا مالک اس کام کرنے والے سے کیا معین کرے زرا ہند بولے آپ نے اس زمینوں میں آپ نے گندم بونا ہے زر آ ہند گندم کی کاشت کرنا ہے اور شہیرین یا جو کی کرنا ہے غیر میں اس کے علاوہ مثلا چاول کرنا ہے جو بھی وہ کوئی بھی فاصل اگر وہ تو یہ کرنے کی صورت میں معین کرنے کی صورت میں لم یجز لعامل جائز نہیں ہے کام کرنے والے عامل شاخ کے لیں یا تجاوزا انہا اس کی اس تعین شدہ ہاں اس فصل کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے اس میں وہ زراعت نہیں کر سکتے لیکن اگر ود نقل مزار ہے لیکن مالک نے جو ہے کہا بھائی میرے زمین لے لیں اس میں آپ کاشکاری کرو کوئی بھی فصل جو آپ کو مسلحات لگے آپ اس کی کاشت کر بولیں غلط ادل مطلق چھوڑے کوئی قید نہ کرے فلان فصل بونا ہے فلان فصل بنے سر کچھ نہ بولے بولا میں یہ زمین آپ کو زراعت کے لیے دے رہا ہوں بولے بس خطہ اور نے قبول کر لیا تو غلط الغل مزارع اگر مزارت کے معاملہ مطلق چھوڑے اس میں کہ ہیں قید نہ کرے فلان فصل بونا ہے تو اس صورت میں عامل کے لیے جو ہے ہاتھ کھولا ہے لہٰذا ذرا ماشا پھر تو کاش کرے گا وہ عامل جیسے خود چاہیں ماشا خود جو چاہیں خود جس جی چیز میں فائدہ دیکھے گا وہی کاش کرے گا <coughs> اور زمین کے مالک کو بھی اس پر جو اعتراض کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہوگا تو یہ اس کے کل تین جو ہے کے شرائط آپ کو بیان ہو گیا اب آگے فرماتے ہیں یہ خود عمل مزارحت جو ہے وہی اعلیٰ اور بات میں یہ کاشکاری کا جو سسم اس کی کل چار قسمیں ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ایک تو خود زمین ہے ایک تو بیچ ہے ہاں جی ایک تو کام ہے عمل ہے ہاں جی اور تیس چوتھا جو ہے اس میں عوامل ہے عوامل ان کے کہ فصل بوائی کے لیے جتنے افزار کی ضرورت ہے جیسے بلتستان میں فصل بوائی کے لیے مثلا حل وغیرہ کی ضرورت ہے ہاں جی دوسری بھی بہت ہی چیزوں کی وسائل کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے زمین میں فصل بویائی کی جا سکتی ہے خالی ہاتھ جا کے تو فصل نہیں بوائے جا سکتا اس کے اپنے افزار ہیں ضروری سامان ہیں تو ان کا عوامل بولتے ہیں ایسے شہروں میں تو یہی ٹریکٹر ہے ٹریکٹر ہیں جس کے ذریعے سے فصل بوتے ہیں بعد میں پلنگ کرنے کے لیے ممکن ہے کوشور وسائل بھی کام آتا ہو تو یہاں فرماتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے وہی اور یہ مزارعت کا عمل اعلیٰ اور بات اس کے کل چار قسمیں پہلی صورت یہ ہے اذا کا ان میں شاہ سے چار صورتوں میں سے تین صورت کو صحیح قرار دیتے ہیں ایک صورت کو باطل قرار دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا کانت الارض جب ہو زمین و عوامل عوامل سے مراد جو ہے جیسے بیل وغیرہ وارانٹی وغیرہ دوسرے افزار جو فصل بویائی کے لیے ضرورت ہے فصل میں بیج بویائی کے لیے اس کے بعد کی کاموں کی ضرورت تھے وہ سب ضروری سامان فصل بویائی کے لیے ضروری سامان ہاں جی اور جب ہو زمین اور عوامل ضروری سامان ول بزر بیج یہ تینوں ہاں جی زمین عوامل اور بزر بیج یہ تینوں لباج ایک کا یعنی مالک کا کیونکہ زمین مالک زمین تو مالک ہی کا ہوتا ہے یہ تینوں ایک بندے کا ہو ومل اخراق اور صرف عمل دوسرے کا ہو جو عامل ہیں وہ صرف کام کریں ہاں جی زمین بھی مالک کا ہے عوامل اوزار سارا بھی وہ خود دے رہے ہیں بیج بھی خود دے رہے ہیں آپ نے صرف کام کر کے فصل کاش کرنا اور ہے اور جو فروغ پانی شانی دینا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور جو فصل آئے گا دونوں میں جیسے تو گیا تاثر کرے گا جیسے فرماتے ہیں یہ صورت بھی شرن بالکل صحیح ہے ہاں جی زمین ضروری سامان عوامل اور بیج ایک آدمی کا وہی مالک کا کام صرف جو ہے اس کا کاشکار کا اور عامل کا جس نے اس کے زمین پہ فصل بویائی کے لیے ان سے عغت مظاہرہ کر کے حاصل کیا تو یہ کی اس یہ اس قسم کا جو مظاہرت کی صورت ہے یہ بھی صحیح ہے دوسرے قسم فرماتے ہیں وہ اضاکانت العرض جب ہو زمین لواحدین ایک کا یعنی وہی مالک ہے زمین زمین مالک کا ہے البد البیش والمل اور کام ول عمل اور بیج بیج کو اور اس زمین میں کاشت کرنے کے لیے جتنے بھی چیزوں جیسے بیل وارنٹی وغیرہ دوسرے بھی جتنی بھی چیزیں جو زمین میں زراعت کے لیے ضرورت ہے وہ سب یہ آخرہ وہی عامل کا بیج بھی عامل کی طرف سے عمل بھی عامل کی طرف سے اور عوامل جو ضروری سامان ہے وہ بھی عوامل کی طرف سے ہو تو یہ بھی جو ہیں صحد یہ صورت بھی چاہیے زمین مالک سے صرف زمین لے رہے ہیں باقی تمام ضروری سامان کام بھی سب وہی عامل اپنے جیب سے لا رہے ہیں اپنی طرف سے لا رہے ہیں تو یقیناً اس صورت میں جو ہے عامل کو زیادہ فائدہ پر ملنا چاہیے اس کو منفاط میں سے زیادہ ہونی چاہیے پہلے والی صورت میں عامل کو جو ہے نسبتاً کم ملنا چاہیے کیونکہ اس میں صرف اس کی خدمت ہے بیج بھی اس کا نہیں ہے عوامل بھی اس کا نہیں ہے ہاں زمین بھی اس کا نہیں ہے تو اس لیے پہلی صورت مقابلے میں دوسری صورت میں عامل کا جو کام کرنے والے کی چیزیں زیادہ استعمال ہوا بیج بھی اس کے جیب سے گیا ہاں جی اور ضروری سامان بھی کاشکاری کے لیے جتنی چیزوں بیل وغیرہ آج ٹریکٹر وغیرہ ہاں جی ہل جوڑنے کے لیے وہ سب جب جب کام کرنے والے کی طرف سے ہیں تو یقیناً اس کو نسبتاً فائدہ زیادہ ملنی چاہیے لیکن بہرحال یہ صورت بھی صاحب صحیح ہے شاید فرمایا یہ دوسری صورت بھی کہ اذا عرض لیواً زمین ایک کا یعنی مالک زمین کا باقی بیش عمل کام عوامل رسامن سب دوسرے کا عامل کا تو یہ سرد بھی شرح صحیح معاملہ ہے تیسرے ساتھ فرماتے ولاکانت العرض جب وہ زمین و اور بیش، زمین اور بیچ لواحد ایک کہیں یعنی وہی مالک کا زمین اور بیچ مالک کا ولاوامل اور عوامل جو ہے والعمل عوامل اور عمل ہاں جی بیج بونے کے لیے فصل کاٹنے کے لیے جو بیل ورانٹی وغیرہ کی ضرورت ہے وہ اور کام دونوں لیے اخرا کام کرنے والے بندے کا عامل کا فرماتے یہ بھی صحیح ہے ہاں جی زمین اور بیج مالک کا باقی اور ضروریات ضروری سامان جو فاصل بویائی کے لیے ضروری ہے بیل وغیرہ ٹریکٹر اور کام یہ دوسرے اس عامل کا کام کرنے والے کے جس نے دوسرے کے زمین کو عمل مزارت کرنے لیا ہے شاست فرماتے ہیں یہ صورت بھی صح حد صحیح ہے تو چار میں سے تین صورت شاست فرماتے ہیں صحیح ہے وہ اضافہ لیکن آخری صورت جب زمین وال عوامل زمین اور جو اس میں فصل بوائی کے جیتنے سامان ہیں بیل یا آج کل ٹریکٹر ہاں جی اور اس کے علاوے جو بھی ضروری سامان ہے فصل کاش کرنے کے لیے وہ تمام فصل یعنی بیج بونے سے لے کر فصل کاٹنے تک جتنی سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس میں شامل ہے ہے نا زمین حج بیج بوئے سے لے کر فصل کاٹنے تک جتنی سامان ابزار ضروری سامان کی ضرورت ہے پانی دینے کے لیے کچھ ضرورت ہے فصل کاٹنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے بعد فصل صاف کرنے کے لیے ہاں جی الگ چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام عوامل جو ہے دوسرے کا تو یہاں فرماتے ہیں زمین اور تمام عوامل ایک کا وہی مالک کا زمین کے ولبز بیج اور عمل بیج اور کام جو ہے لآرت دوسرے کا سر فرماتے ہیں یہ صورت ہے یہ باطلت ال یہ سورت باطل شرن فرماتے ہیں کیونکہ لہر منفاط العرضی کیونکہ زمین سے جو فائدہ حاصل ہوا حاصلت حاصل ہوا ہے یہ عوامل صاحب ہا اس زمین کے مالک کے ضروری تمام سامان اس کا استعمال ہوا ہے یعنی اس کے سارے سامان اس کے استعمال ہوا ہے زمین فصل بویائی سے لے کر ٹریکٹر ہو بیل ہو بعد میں پانی دینے کے دوران جتنی چیزوں کی ضرورت ہے بعد میں فصل کاٹ کے جیسے ہاں جی گاؤں میں جیسا لوگوں نے دیکھا ہوا تھریشر وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی مالک کا ہو سب مالک کا ہو اور اس کا صرف عمل اور بیش ہو کام کرنے والے کا تو فرماتے ہیں یہ باطل لیں کیونکہ نے نمنفات تلاش کیونکہ زمین کے فائدہ حاصل ہوا ہے یہ عوامل زمین کے مالک کے ضروری افزار ہیں عوامل کے ذریعے سے ہاں جی اس کے عوام اس کے ضروری اس کے کی زمین اور اس کے عوامل حاصل ہوا ہے اور وہ عمل المزارے اور مزارے کا صرف عمل ہے ہاں جی اور جو اتنے فقاش کے اس کا عمل اور بیج تو فرماتے ہیں اس میں فلا تائل ہے ہاں، اس میں گویا کی خود مالک کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ہاں مالک کے لفاظہ نہیں ہیں تو اس نے فرماتے ہیں یہ ایک صرح باتل ہے ول مزارہ آپ تو پھر شاخ فرماتے ہیں یہ زراعت کا یہ عمل والاجارہ اجارہ اجارہ والا عمل اجارہ یعنی مزدوری پر دینا ہے ہاں کسی سے کام لیتے ہیں اس کو پھر مزدوری دیتے ہیں جیسے اس کو فصل کاش کرنے کا زمین میں فصل بویائی کا اس کو کام دیتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر مزدوری دیتے ہیں تو یہاں آخری فصل کو بطور مزدوری دیتے ہیں تو شرح فرماتے ہیں مزارحت اور اجارہ کا عمل جو ہے جو مزوری والی صورت ہوتی ہے یہ دونوں تت داخلہ ہیں ایک دوسرے میں داخل فی بعض حاضل آسام یہ جو پر چار قسمیں بیان کیا ان میں سے بعض بیاں ان میں سے صورتوں میں بعضیں وہ مزارحت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس کو اجارہ بھی کہا جا سکتا ہے یعنی وہی ایک صورت ایک لحاظ اجارہ ایک لحاظ مزارحت ہاں تو متعلد دا داخلہ نے فی بعض حاضل عسم ہاں جی مدارعت اور اجارہ دونوں داخل ہوتے اوپر کی چار قسموں میں سے بعض میں دونوں داخل ہوتے کا مطلب یہ جی ہے کہ اس کو آپ مزارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا آپ اجارہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں جی تو یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں تک مسلم آتا ہے پہلی صورت جب زمین اور عوامل بھی سب مالک کا ہو اور دوسرے کا صرف کام ہو تو یہ تعریباً جو ہے یہ جو ہے اجارے وال کے بھی میں آئے گا اجارے وال کے بھید میں آئے گا لیکن چونکہ اس کو مضارعیہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح جو ہے جب زمین اور جو ہے ایک کا ہو بیش عمل عوامل سب دوسرے کو یہ مزارعت والی صورت ہے پہلے والے اجارے والی صورت یہ اس میں مزارعت کا جو ہے مظاریہ کا پہلو اس میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن اس کو ہنجارہ بھی کہا جا سکتا ہے تیسری صورت میں جو ہیں دونوں ففٹی ففٹی ہیں وہ داقانت الاضولبضا ہے جن الاوام الوام الخت تو اس میں ایک لحاظ سے اس کو مظارہ بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے لحاظ سے اس کو اجارہ بھی کہا جا سکتا ہے اس لیے شاس نے فرمایا ان میں سے بعض بعض میں باصرتوں میں داخل ہے آخری صورت تو وہ باطل ہوا اس کی تو موضوع ہی ختم تو اس طرح جو ہے یہ آج کے درس بھی ہاں جی اختتام ہوا الحمدللہ باب دو درسوں میں کلیئر ہوا